والسلام وال نبی اللہ علی آلک نور اللہ نماز کی شرط یا فرض میں سے کوئی بھی چیز نہ پائی جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی اور واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے بھول گیا تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی اور اگر जानते واجب چھوڑا جانتے بوجھتے तो واجب چھوڑا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی واجب عادہ. آج یہاں واجبات کا بیان شروع ہو رہا واجبات نماز بہت سارے ہیں. تو یہاں آپ کی سہولت کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ نماز کے مختلف ارکان میں جو جو واجبات آتے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا حالت قیام میں کتنے واجب ہیں روکو میں کتنے واجب ہیں سجدے میں کتنے واجب ہیں اطاحیات میں کیا کیا واجبات ہیں وغیرہ وغیرہ تو ان سارے واجبات کو علیحدہ علیحدہ آپ کی آسانی کے لیے بیان کیا گیا یہ آسانی یاد کرنے کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ اچھی ہے تو نماز کے واجبات کا بیان تکبیر حمد اور سورت کے اعتبار سے یعنی تکبیر کے اعتبار سے تکبیر تحریمہ کے اعتبار سے حمد سور فاتحہ کے اعتبار سے اور سورت جو اس کے ساتھ ملائی جاتی ہے اس کے اعتبار سے نماز کے واجبات کتنے ہیں وہ سنیے آپ نمبر ایک تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کا ہونا یہ کیا ہے واجب لفظ اللہ اکبر یہ تقبیر تحریمہ کے لیے واجب ہے اگر کوئی اور لفظ کہا جس میں اللہ تعالی کی عظمت شان اور بڑائی کا بیان ہے جیسے اللہ جل جلالہ اللہ عز و جل تو یہ بھی تکبیر تو ہو جائے گی لیکن واجب کا تاریخ ہوگا تقبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر ہونا دو سے لے کر آٹھ یعنی سات واجب یہ ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا کیونکہ اس کی ہر آیت واجب ہے تو کتنے واجبات ہو جائیں گے سات سورہ فاتحہ میں سات واجبات ہیں سات واجب یہ ہو گئے کہ یہ کل ملا کر آٹھ الحمد پڑھنا یعنی اس کی ساتوں آیت ہیں کہ ہر آیت ہر ایک آیت مستقل واجب ہے ان میں ایک آیت بلکہ ایک لفظ کا ترک بھی ترک واجب ہے سورہ فاتحہ کا ہر ہر لفظ واجب ہے تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سورہ فاتحہ کے لفظ بہت سارے تو یہ کئی واجبات بن جائے گا نواں واجب سورت ملانا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے سورت پڑھنا یعنی ایک چھوٹی سورت جیسے انا آ کو سورت یا وشرے والی سورت یا اگر ایک چھوٹی سورت نہیں پڑھتا تو تین چھوٹی آیتیں پڑھ لے تین چھوٹی آیتیں پڑھ لے جیسے سما نہ بہ اد برا وس اکبر یہ تین چھوٹی آیتیں ٹھیک ہے یا ایک یا دو آیتیں بڑی ہوں لیکن وہ تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہوں وہ پڑھ لے تو بھی اس کا واجب ادا ہو جائے گا دسواں اور گیارہواں واجب نماز فرض میں دو پہلی رکایتوں میں خراط واجب ہے نماز فرض میں دو پہلی رکعتوں میں قرعت واجب کی پہلی جو دو رکعت کیا ہے واجب اثر کی پہلی جو دو رکعت اس میں قرآت اسی اس طرح مغرب کی پہلی دو رکعت اور عرشا کی پہلی دو رکتوں میں قرعت کیا ہو جائے گی تو ایک رکعت کے حساب سے ایک واجب دو رکعت کے اعتبار سے دو واجب تو یہ دس اور گیارہ واجب ہو گئے اور فرض کی آخری دو رکتوں میں آخری ایک رکت میں رات واجب نہیں بارہواں اور تیرواں الحمدو اور اس کے ساتھ سورت ملانا فرض کی کی پہلی دو رکعتوں میں میں اور نفل و وطر کی ہر رکعت میں واجب ہے الحمدو کے بعد جو سورت ملائی جاتی ہے وہ کون کون سی رکعتوں میں واجب ہے فرض کی پہلی دو رکعتوں میں اور نفل کی ہر رکعت میں اور وطر کی ہر رکعت میں نفل میں سنت بھی شامل ہیں یہ آپ یاد رکھ لیجیے گا کیونکہ فقائے کرام نفل کے بیان میں سنتوں کو بھی شامل فرماتے ہیں نفل ہو یا سنت موقع یا غیر موقع دا. ان کی ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے اسی طرح فطر کی ہر رکعت میں سورہ فاتح کے بعد صورت ملانا واجب ہے اور فرض کی صرف پہلی دو رکعتوں میں سورت ملانا سورہ فاتح کے ساتھ واجب ہے دو میں سورت ملانا واجب نہیں چودواں واجب الحمدو کا سورت سے پہلے ہونا یہ جی کیا ہے واجب یعنی پہلے الحمدو پڑھی جائے گی سورہ فاتحہ سورت اس کے بعد پڑھی جائے گی اگر کسی نے یوں کیا کہ سورہ سورت کو پہلے پڑھ لیا اور سورہ فاتحہ بعد میں پڑھی تو کیا ہو جائے گا وہ واجب کا تاریخ کہلائے گا تو الحمدو کا سورت سے پہلے پڑھنا یہ واجب اور پندرہواں واجب یہ کہ ہر رکعت میں سورت سے پہلے ایک ہی بار الحمد پڑھنا واجب ہے کتنی مرتبہ پڑھنا واجب ہے ایک ہی بار پڑھنا واجب ہے تو اگر کسی نے دو مرتبہ پڑھ لی تو وہ بھی کیا کہلائے گا تاریخ واجب کہلائے گا سولہواں واجب الحمد اور سورت کے درمیان کسی اجنبی کا فاصل نہ ہونا یعنی الحمد پڑھنے کے بعد اب فوراً کیا پڑھنا ہے سورت میں نہیں کوئی درمیان میں اجنبی چیز اجنبی سمراج جو قرأ کے لیے اجنبی ہو تو وہ چیز یہاں نہ ہونے پائے بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ قرآت کے تاب ہی اجنبی نہیں ہے اب جیسے سورہ فاتحہ پڑھ لی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب سورہ کوثر پڑھنا چاہتا ہے تو سورہ کوثر سے پہلے بسم اللہ ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ اجنبی نہیں ہے کیونکہ بسم اللہ ہے کس کتاب ہے کے ہی تابے یہ اجنبی نہیں کہلاتا اسی طرح جو سورہ فاتحہ کے بعد کہی جاتی ہے وہ بھی کے ہی تابع ہے یہ بھی اجنبی نہیں ہے تابع الحمد کے ہے اور بسم اللہ تابع صورت کے یہ فاصلہ اجنبی نہیں بالفردار کسی نے بسم اللہ الرحمن الحم کو بہت زیادہ طرز کے انداز میں اور اچھے یعنی بہت انتہائی آہستہ آواز میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ بھی فاصلہ نہیں کہلائے گا ٹھیک ہے اگر سے کہ اس اتنی دیر اس نے لگا دی کہ تین تسبیح سے زیادہ کا وقت ہو, ہو رہا ہے لیکن یہ بھی فاصلہ نہیں کہلائے گا طرح آمین کو بھی لمبا کر دیا تو بھی فاصلہ نہیں اعتبار سے مانا میں تو کوئی فساد نہیں آئے گا نماز بھی اس کی ہو جائے گی اور ترک واجب کا بھی الزام اس پر نہیں آئے گا یہ واجبات جو سولہ واجبات آپ نے پڑھے یہ تقبیر حمد اور کس کے اعتبار سے تھے سورت کے اعتبار سے یہ یاد کرنے میں آسانی ہو گئی کہ ہم نے سورت پڑھنی تو یہ واجبات آئیں گے اور تقبیر اور سورت اور فاتحہ کے سولہ کے سولہ واجبات اب آ قیام کے بعد ہمارا کون سا مرحلہ آئے گا رکو کا مرحلہ آئے گا اور اس کے بعد سجدہ ہے. تو رکو اور سجدے کے اعتبار سے جو نماز میں واجبات ہیں وہ کتنے تین ہیں. قرآن کے بعد رکو کرنا جیسے قرآن ختم ہوئی بغیر سوچے سمجھے یعنی سوچ بچار نہیں کرنا اب کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے زیادہ دیر نہیں لگانی. بلکہ فوراً کیا کرنا ہے رکو کرنا ہے اگر اتنی دیر کر دی کہ تین تصبی کا وقفہ گزر گیا تو یہ ترک واجب کہلائے گا قرعت ختم ہوئی جیسے کہ سورہ کوثر پڑ رہا تھا تو ان شان اکول اب پڑھ لی اب سوچنا نہیں ہے ان شان اکہول اب اللہ اکبر فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے کیا کرنا اس کو رکو پہ جانا تو قرآد کے بعد متصلن رکو کرنا یہ بھی کیا ہے واجب اٹھارواں ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا کہ دونوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہو کوئی دوسرا رکن ان دونوں کے درمیان نہ آ جائے جیسے ایک سجدہ کر لیا ایک سجدہ کرنے کے بعد یہ کھڑا ہو گیا اور دوسری رکعت شروع کر دی تو دوسرا سجدہ اس نے نہیں کیا اور پھر اس نے جا کر اگلی رکعت میں وہ اس رکعت کا سجدہ رہ گیا تو وہ کر لیا تو اگرچہ کہ وہ سجدہ تو ہو جائے گا لیکن دونوں کے درمیان کیا آ جائے گا ایک فاصلہ آ جائے گا یہ فاصلہ بھی ترک واجب شمار ہے دونوں سجدوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے ہاں بیٹھے گا دو سجدوں کے درمیان وہ علیحدہ واجب ہے اس کا آگے بیان آ رہا ہے انیسواں میں تادیر ارکان یعنی رکوع و سجود و قوما و جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی قدر ٹھہرنا یہ کیا ہے واجب ہے تو ایک سجدہ کر لینے کے بعد جو بیٹھنے کی حالت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں جلسہ اس جلسے میں کتنی دیر بیٹھے گا ایک تصبیح کی مقدار اس طرح رکوع کر لینے کے بعد جو کھڑا ہوتا ہے سیدھا اس کو کہتے ہیں قوما کیا کہتے ہیں اس کو اس میں کم از کم کتنی مقدار ٹھہرے گا ایک تصبیح کی مقدار ٹھہرے گا اسی طرح رکوع کے اندر جو تصبیح پڑھنا ہے نا तस्बी पढ़ना वाजिब नहीं है तस्वीर पढ़ना क्या है सुन्नत है जितनी देर में एक तस्वीर पढ़ ली जाए उतनी देर तक रुकू में रहना ये वाजिब है इसी सजदे में सजदे की तस्वीर पढ़ना वाजिब नहीं है तस्वीर पढ़ना क्या है सुन्नत है जितनी देर में एक तस्वीर पढ़ ली जाए उतनी देर तक सजे में रहना ये वाजिब है جیسے سبحان ربی العظیم اتنی دیر لگتی ہے تو اتنی دیر تک اگر رکوع میں رہا اس کا واجب ادا ہو گیا اگرچہ کہ اس نے تصویر نہیں پڑی تاریخ سنت ہے لیکن فرض کا تاریخ یا واجب کا تاریخ نہیں کہلائے گا نماز اس کی ہو جائے گی یہ تھے رقو اور سجدے کے اعتبار سے واجبات اب قومہ جلسہ اور قادہ اولہ کے اعتبار سے نماز کے واجبات قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ کیا ہے سیدھا کھڑا ہونا علیحدہ واجب اور ایک تسبیح کی مقدار کھڑا ہونا یہ اس کے ساتھ واجب ہے اسی طرح جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ علیحدہ واجب ہے ایک تسبیح کی مقدار بیٹھنا یہ اس کے ساتھ دوسرا واجب آ جائے گا اولہ اگر اگرچہ کہ نماز نہ پلو یہ بھی کیا ہے واجب ہے چار رکعت والی نماز ہے تین رکعت والی نماز ہے تو ان میں جو دو رکعت پر قاعدہ کیا جاتا ہے وہ قاعدہ اولا کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے وہ قاعدہ اولا تو وہ قاعدہ اولا بھی واجب ہے تیئیسواں واجب فرض و وطر و سنن رواطب میں قاعدہ اولا میں تشہد پر کچھ نہ بڑھانا فرض چار رکعت فرض ہے تین رکعت فرض ہے یا وطر تین رکعت ہے یا سنن رواطب سنن رواطب میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ نماز سے پہلے جو سنت موقع ہوتی ہیں جیسے کہ جمعہ سے پہلے کی یا جمعے کے بعد کی یا زور سے پہلے کی چار سنت موقع دا. یہ جو سنت موقع ان کو کیا کہتے ہیں سنن رواطب تو یہ سونت سنت موقع جو, جو چار چار رکعت ہیں تو ان کی دوسری رکعت میں جو اطحیات کے لیے ہم بیٹھتے ہیں قادہ کرتے ہیں تو اس میں کتنا پڑھنا ہے صرف اتحیات ابدہو و رسول تک پڑھنی ہے اس کے اوپر مزید کچھ اضافہ نہیں کرنا تو فرض بتر اور سنت رواتے یعنی سنت موقع کی دوسری رکعت میں جو قادہ میں ہم نے اطحیات پڑھی ہے تو وہ کتنی اطیات پڑھنی ہے ابدہ و رسولو تک پڑھنی ہے اس سے اوپر کچھ نہیں پڑھانا ہاں سنت غیر موبقہ ہے جب نفل نماز چار رکعت کی نیت باندھی نفل کی تو اس میں کے بعد درو شریف اور دعا سب پڑھے گا سلام نہیں پھیلے گا سلام پھیرے بغیر وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور پھر سنہ سے دوبارہ شروع کرے گا چوبیسواں اور پچیسواں ماجد دونوں کادوں میں پورا تشہد پڑھنا تو چوبیس ایک کادے میں تشہد پڑھنا چوبیس اور اس کے بعد والا قادے میں تشود پڑھنا یہ بھی کیا ہے پچیس دو واجبات ہو گئے تو دونوں کادوں میں پورا تشہد اتشیات پوری پڑھنا یہ کیا ہے واجب ہے اتنی دیر تک اگر خاموش بھی رہا تو یہ بیٹھنے کا تو واجب ادا ہو گیا پڑھنے کا واجب ادا نہیں ہوا یوں جتنے کادے کرنے پڑے سب میں پورا تشود پڑھنا کیا ہے واجب ہے اب مثلا کسی کی امام کے ساتھ ایک رکعت نکل گئی تو اس نے کتنے خادے کرنے پڑیں گے تین خادے کرنے پڑیں گے اس کو تینوں کادوں میں پورا تشود پڑھنا پڑے گا اور بال فرض اگر یہ آخری خادہ میں شامل ہوا ادھر یہ شامل ہوا اس نے نیت کی بیٹھا امام کے ساتھ اس کی شرکت ہو گئی ابھی بیٹھا ہی تھا ایک تسبیح کی مقدار ہی اس کو گزری تھی کہ امام نے سلام پھیر دیا تو یہ اطہیات پوری کر کے کھڑا ہوگا اس کو اطیات پوری کرنی واجب ہے اسی طرح سجداد صاحب میں جو اطحیات کے لیے دوبارہ بیٹھتے ہیں تشود ہیں تحیات دوبارہ پڑھنی بھی کیا ہو جائے گی واجب ہو جائے گی تو جتنے کادے کرنے پڑے سب میں تشاہد پورا پڑھنا پوری پڑھنی یہ کیا ہے واجب ہے ایک لفظ بھی اس کا چھوڑ دے گا تو ترکے واجب ہوگا جس طرح سورح فاتحہ کا ہر ہر لفظ واجب ہے اس طرح تحیات کا بھی ہر ہر لفظ واجب ہے. اور لفظ السلام دو بار کہنا اور علیکم کہنا یہ واجب نہیں ہے صرف السلام کیجیے نا السلام, السلام واجب اس نے پورا کر دیا علیکم کہنا یہ سنت ہے ٹھیک ہے اب آ جائیے آپ وطر اور عیدین کے اعتبار سے وطر میں دعا قنوط پڑھنا یہ کیا ہے واجب وطر میں دعا قنوط پڑھنا کیا ہے دعا قنوط جو ایک مشہور دعا ہے نا اللہ عمین ہوگا وہ یہ دعا پڑھنا واجب نہیں ہے مطلقاً دعا پڑھنا واجب ہے اگر کسی نے اللہ ربنا آتے والی دعا پڑھ لی تو بھی اس نے واجب ادا کر دیا ہاں اللہ انا نستقینوں یہ والی دعا پڑھنا اس کو صاحب بہار شریعت نے بہار شریعت کے چوتھے حصے میں سنت مستحبہ قرار دیا ہے تو اگر کسی نے چھوڑ دی اس کی جگہ کوئی اور دعا پڑھ لی جسے ربن آتے نے والی پڑھ لی یا اللہ عبیغ فرلی پڑ لی یہ والی دعا پڑھ لی تو بھی اس نے واجب ادا کر دیا مت دعا پڑھنا واجب ہے ہاں یہ دعا اگر پڑھتا ہے اللہ کا تو سنت کا بھی یہ ثواب پائے گا اس دعا کو جو پڑھنے کی جو سنت ہے اس کو بھی اس نے ادا کیا انتیس تقبیر قنوط دعائیں قنوط پڑھنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں تقبیر کہتے ہیں نا یعنی سورت پڑی اور سورت کے بعد اب ہم نے کیا کہنا ہے اللہ اکبر کہنا. تو یہ اللہ اکبر کہنا بھی کیا ہے واجب ہے. تیس اور پینتیس تیس تھا پینتیس کیونکہ اکٹھے عیدین کی چھ تقبیر ہے. تو چھ تقبیر ہے. کتنے واجب ہو جائیں گے چھ واجب ہو جائیں گے تو پینتیس واجبات ہوگا ایک بھی اگر تقبیر چھوڑ دے گا تو ترکے है 36 عیدین میں دوسری رکعت کی تقبیریں رکو عیدین کی نماز عید الفطر کی نماز ہو خاط الاضحی کی نماز دوسری رکعات میں چار تقبیر کہی جاتی ہیں نا پہلی تین تقبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دی جاتے ہیں یہ تقبیر تو ہو گئی عیدین کی نماز کی تقبیریں اب جو چوتھی تقبیر کہی جا رہی ہے وہ کس کے لیے کہی جا رہی ہے رکوع کے لیے کہی جا رہی ہے یہ چوتھی تقبیر جو رکوع کے لیے کہی جا رہی ہے یہ بھی واجب ہے کیا ہے یہ دیگر نمازوں میں رو کے لئے جو تقبیر کہی جاتی ہے وہ واجب نہیں ہے لیکن عیدین کی نماز میں جو دوسری رکعت میں رکو کے لیے تقبیر کہی جاتی ہے وہ کیا ہے واجب ہے اور اس تقبیر میں لفظ اللہ اکبر ہونا یہ بھی کیا ہے واجب ہے یہ ہو گئے سینتیس واجبات اب آپ آ جہری و سری نماز کے اعتبار سے واجبات اسی طرح سجدہ تلاوت اور ترتیب کے اعتبار سے نماز میں جو جو واجبات آتے ہیں ان کو شمار کیجئے ہر جہری نماز میں امام کو جہر سے قیرات کرنا کیا ہے واجب ہے یہ امام کے لیے واجب ہے اگر کوئی اپنی تنہا نماز پڑھ رہا ہے اس کو جماعت بالفر میسر نہیں آئی تو اگر وہ اپنی تنہا نماز پڑھ رہے جیسے فجر ہو گئی عشاء ہو گئی یا مغرب ہو گئی تو اس میں اس کو جہر سے قیرات کرنا واجب نہیں امام کے لیے واجب ہے ہر جہری نماز میں امام کو جہر سے قراط کرنا کیا ہے واجب اور غیر جہری میں آہستہ کرنا کیا ہے یہ دونوں کے لیے اگر کسی کو جماعت زہر کی میس نہیں آئی تو اس پر بھی واجب ہے کہ زہر کی نماز میں کراط کیا کرے گا آہستہ کرے گا امام اور خامن فریدو دونوں کے لیے غیر جہری نماز میں کراط آہستہ کرنا واجب چالیسواں واجب یہ ترتیب کے اعتبار سے دیکھیے کہ ہر واجب وہ فرض کا اس کی جگہ پر ہونا ہر واجب اور فرض کا اس کی جگہ پر ہونا کیا یہ واجب ہے جیسے رکو پہلے ہے نا سجدہ باد میں تو کسی نے سجدہ پہلے کرتے رکو بعد میں کرتے تو کیا کہلائے گا تاریخ واجب کہلائے گا اکتالیس رکو کا ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا اگر کسی نے دو رکو کر لیے تو کیا کہلائے گا تاریخ واجب اور سجود کا دو ہی بار ہونا کسی نے تین سجدے کر لیے تو کیا کہلائے گا تاریخ واجب تینتالیس نا دوسری سے پہلے قادہ نہ کرنا اگر چار رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے یا دو رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے تین رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے تو قادہ میں کب بیٹھے گا دوسری رکعت پڑھ کر بیٹھے گا اگر پہلی رکعت پڑھ کر قادہ کر لیا تو کیا کہلائے گا تاریخ واجب کہلائے گا دوسری سے پہلے قادہ نہیں کرنا یہ بھی واجب ہے اسی طرح چار رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قادہ نہ ہونا یہ بھی کیا ہے واجب چار رکعت والی نماز میں آخرہ کون سی رکعت میں ہوگا چوتھی رکعت کے بعد ہی ہوگا پینتالیسواں آیت سجدہ پڑھ لی کسی نے نماز میں تو سجدہ تلاوت کرنا بھی کیا ہو جائے گا واجب ہو جائے گا اور اسی طرح سجدہ صاحب ہوا تو سجدہ صحب کرنا بھی کیا ہو جائے گا واجب ہو جائے گا سینتالیس دو فرض یا دو واجب یا واجب فرض کے درمیان تین تسبیح کی قدر وقفہ نہ ہونا دو فرض یا دو واجب اب جیسے رکو ایک فرض ہے اور سجدہ بھی فرض ہے تو ان دونوں کے درمیان رکو کے بعد فوراً کیا کرنا ہے آپ نے سمجھا کرنا ہے نا تو ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے ایک تصویر کا وقفہ تین تصبیح کا کسی نے وقفہ کر دیا تو کیا کہا تاریخ واجب کہ اسی طرح سورت پڑھنا کیا ہے واجب سور فاتحہ پڑھنا کیا ہے واجب یہ دو واجبات ہیں تو ان دونوں کے درمیان سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ابھی سوچ میں لگ گیا کہ کون سی سورت پڑھوں کون سی سورت پڑھوں کون سی سورت پڑھوں, سی سورت پڑھوں. یاد ہی نہیں آ رہا اتنی دیر اس نے لگا دی سوچنے سوچنے میں کہ تین تسبیح ہو گئی اس کی مقدار گزر چکی تو یہ کیا کہلائے گا تاریخ ہے، واجب کہلائے گا تو دو فرض یا دو واجب یا واجب و فرض کے درمیان تین تسبیح کی قدر وقفہ نہ ہونا یہ بھی کیا ہے واجب ہے اسی طرح اڑتالیسو واجب مقتدیوں کے لیے وہ یہ ہے کہ امام جب قراط کرے بلند آواز سے خا آہستہ اس وقت مقتدی کا چپ رہنا کیا ہے واجب ہے اس تک آواز پہنچے یا نہ پہنچے باہر صورت مقتدی کیا کرے گا خاموش رہے گا انچاس سوائے قرات کے تمام واجبات میں امام کی مطابط کرنا قرآن تو امام کے پیچھے مقتدی نہیں کرے گا لیکن اس کے علاوہ دیگر جو بھی واجبات ہیں مقتدی اس کو بھی ادا کرے گا جیسے اتحیات پڑے گا دعائیں خنوط پڑے گا تو یہ سارے واجبات مقتدی بھی ادا کرے گا السلام کا لفظ کہے گا ان واجبات میں امام کی پیروی کرے گا کسی قادہ میں تشہد کا کوئی حصہ بھول جائے تو سجدہ صاحب واجب ہے کیونکہ تشاعت کا ہر ہر تحیات کا ہر ہر لفظ واجب ہے تو کوئی لفظ بھول جائے گا تو کیا کرنا پڑے گا سے کرنا پڑے گا. یہ واجبات بیان ہونے کے بعد اب اسی زمین میں چند مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. سورت پہلے پڑی اس کے بعد الحمد یا الحمدو اور سورت کے درمیان اتنی دیر تک یعنی تین بار سبحان اللہ کہنے کی مقبار چپکا رہا خاموش رہا سجدہ سہب کیا ہو جائے گا واجب ہو جائے گا یہ ابھی آپ نے سن لیا نا اصول کہ اتنا فاصلہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ تین تسبیح گزر جائیں تو اس نے فاصلہ اس نے کر دیا اس طرح الحمدو کا ایک لفظ بھی رہ گیا تو سجدہ صحیح کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی آپ نے سنا اصول کیا بیان کیا گیا کہ سورہ فاضیہ کا ایک ایک لفظ واجب ہے ایک لفظ بھی اس نے چھوڑ دیا تاریخ واجب ہو جائے گا قاعدہ اولا میں درود ابراہیم پڑھنا قاعدہ اللہ کا مسئلہ ہم نے کیا پڑھا کہ سنت موقع دا فرض اور بطر کی نمازوں میں قاعدہ الاء میں صرف اطیہیات پڑھنی درو شریف اس میں نہیں پڑھنا تو اگر اس نے پڑھ لیا تو کیا حکم ہوگا وہ سنیے فرض و بطر سونا نے روات کے قاعدہ الاء میں اگر تشہد کے بعد اتنا کہہ لیا اللہ علی محمد یا اللہ عمدہ صلی الا سے تو اگر سہون ہوا بھولے سے ایسا ہوا اس سے تو کیا کرنا پڑے گا سجدہ سر کرے اور آمدن اگر اس نے ایسا کیا ہے جانتے بوجھتے ایسا کیا تو نماز کا اعادہ کرے مقتدی قاعدہ الا میں امام سے پہلے تشود پڑ چکا تو کیا کرے تو وہ خاموش رہے سکوت رہے درود اور دعا کچھ نہ پڑے اور مسبوق جس کی ایک یا دو رکعتیں نکل چکی ہیں اس کو کہتے ہیں مسبوک کو چاہیے کہ اخیرا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑے کیونکہ اس کو تو کھڑے ہونا ہے. اتنا آہستہ آہستہ پڑے کہ ادھر اس کی احتیاط پوری ادھر امام سلام پھیر دے تو امام کے سلام کے فارغ ہو اس وقت یہ اپنی احتیاط پوری کر چکے اور اگر یہ سلام سے پہلے فارغ ہو گئے احتیاط پڑھ لیے ابھی بھی تک امام نے سلام نہیں پھیرا تو کیا کرے تو یہ کلمہ شہادت کی تکرار کرتا رہے اشہد اللہ الہ اللہ. اس کی تکرار کرتا رہے نماز کے واجبات کا بیان ہوگا سجدہ صاحب کا سارا کا سارا دارو مدار پڑھاتے ہیں اس زمین میں ہم پڑھیں گے یا امام کو رخو کر لیں گے امام کے ساتھ دیگر واجبات میں اس کی پیروی کرنی ہے نا تو دعا قنوت بھی ہم پوری پڑھیں گے ہاں اگر امام نے دعا خنوت ہم سے جلدی پڑھ لی اور رکو میں چلا گیا اور ہم کو اگر یہ غالب گمانے ہیں کہ اگر ہم دعائیں خنو پوری کر لینے کے بعد امام کے ساتھ رکو میں شامل ہو جائیں گے تو دعا خنوت پوری کر لیں تو رکو میں شامل ہو جائیں اور اگر ہم یہ غالب گمانے کے امام رقو سے کھڑا ہو جائے گا تو جتنی پڑھی اتنی پڑھ لینے کے بعد امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے جیسا کہ یہ واجب نمبر نو میں لکھا گیا صورت ملائے نہ یعنی ایک چھوٹی صورت جیسا کہ اِن نہ کل کا تو اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم تین مرتبہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی قرآن پاک کی تھے انیس میں پائے گئے تو اس سے ہماری مطلب نماز کا واجب ادا ہو جائے گا نہیں بسم اللہ کو تین مرتبہ پڑھ لینے سے واجب ادا نہیں ہوگا بسم اللہ ایک آیت تو نہیں ہے بھارت یہ ایک آیت کا حصہ ہے ایک آیت کا حصہ ہمیں خاموش رہنا ہے تو ایک تو یہ کہ آمین بلند میں کہنا ایک تو یہ اور اگر کوئی چیز مطلب الم دو یا ہمارے منہ سے نکلتا ہے مطلب بول لے یا اس کو ریپیٹ اس میں کیا ترک ہے کرت اگر مقتدی نے بلند آواز سے کر دی تو تاریخ واجب ہوگا جانتے بوجھتے کہ تو امام کے ساتھ نماز پڑھ لینے کے بعد اس نماز کو دوبارہ لوٹا ہے اور اگر بھولے سے کیے تو گناگار نہیں ہے سجا سے اس پر نہیں ہے بھولے سے اگر ہوا ہے اگر آمین بلند آواز سے کہی تو تاریخ سنت ہے امام کے پیچھے اگر آمین بلند آواز سے, سے کہی اس نے تو تاریخ سنت کہلائے گا یعنی جو سنت ہے کہ آمین آہستہ کہی جائے اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا اگر فاتحہ اور سورت درمیان کے علاوہ نہ پڑھانا تحوز پڑھنا بھی کیا بڑھانا تحفظ پڑھنا بھی بڑھانا ہی کہلائے گا کیونکہ تحفظ ہے وہ ابتدائی قرآن کے تاب ہے تجوید کا اصول ہے کہ تحبض یعنی آؤز باللہ یہ ابتدائی قرآت میں ہے درمیان خیرات میں تحفظ نہیں ہے تو اگر جو قرآ شروع کر رہا ہے بالفرض اب جیسے الحمدو پڑھ رہا ہے تو الحمدو سے پہلے آؤز بِلہ بھی پڑھے گا بسم اللہ بھی پڑھے گا کیونکہ بالکل ابتدائی خراد ہے اب جو سورت پڑھ رہا ہے وہ درمیان قراط نہیں ہے قراط کی ابتدا اس نے کر دی ہے تو اب یہاں اس کو پڑھنا کیا ہے بسم اللہ پڑھنی ہے تو اگر آؤز بلا پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی فصل کہلائے گا لیکن چونکہ آؤز بلا پڑھنے سے اتنا اتنی دیر نہیں لگتی کہ تین تصبیات ہو جائیں تو واجب کا نہیں گا ہو جائے گا لیکن تین تسبیح نہیں ہے تین تسبیح کی مقدار لکھی نا فاتحہ کا ہر لفظ واجب ہے؟ لفظ, یا ہر حرف لفظ مراد کلمہ جیسے الحمد ایک کلمہ جا... للاحی... ہے دوسرا کلمہ رب یہ تیسرا کلمہ العالمین یہ کلمہ اسی طرح الرحمان یہ بھی ایک کلمہ الرحیم یہ بھی ایک کلمہ مالک یہ بھی ایک کلمہ یوم یہ بھی ایک کلمہ یہ بھی ایک کلمہ ایک ایک کلمہ اور سورہ فاتحہ کی جو تکرار تین آیت یا چار آیت اگر مکمل پڑھ لی اس کے بعد دوبارہ سورہ فاتحہ شروع کی جیسے چار آیتیں پڑھی تھی بھول گیا پھر دوبارہ سے شروع کی ہاں تو یہ بھی تاریخ واجب ہے, ہے بھی تاریخ ہے اکثر حصہ بھی اس نے دوبارہ پڑھ لیا نا تو تاریخ واجب اکثر, اکثر میں یہ چار آیتیں ہوں گی یا تین اکثر میں چار آیتوں کا شمار ہو اکثر سے مراد یہ ہوتا کہ, کہ سورہ فاتحہ میں سات ہیں تو اکثر کتنی ہو جائیں گی دو مرتبہ پڑھ لی تین مرتبہ پڑھ لی تو تاریخ واجب نہیں ہے لیکن ایسا کرنا سنت بھی نہیں ہاں جن جن آیتوں یا جو جو سورت نماز میں مقرر نفل نمازوں کے لیے آئی ہیں ان کو دو دو دو بار تین تین بار پڑھنے میں سورہ ہے تین بار پڑھیں گے تو پورے قرآن کا ملے گا تحجد میں پڑھی جاتی ہے یا جن نمازوں میں ایک سورت کو بار بار پڑھنے کا بیان ہوتا تو وہ نوافل کے ساتھ خاص ہے فرض نمازوں میں نہیں ہے آپ نے پڑھا ہوگا جیسے قدر میں آتے نوافل کہ پچیس بار انزل نہ پڑے ایک رکاو میں تو ایک ہی صورت کو تکرار کر رہا ہے تو وظائف کے اعتبار سے بزرگوں نے بیان کیا وہ الگ ہے وہ بھی نوافل کے ساتھ خاص ہے فرض میں نہیں ہے وہ اللہ نمبر 19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 اور سن سینتالیس میں یہ ہے کہ دو فرض یا دو واجب یا واجب و فرض کے درمیان تین تسبیح کی مقدار وقفہ نہ ہونا ایک تسبیح کی مقدار تو کیا ہے واجب ہے تین تسبیح اگر یہ قدر ٹھہرا آ رہا تو کیا ہو جائے گا تاریخ واجب کیا گا تین تصبی کا وقفہ نہ ہونا یہ واجب اور ایک تصبی کا وقفہ ہونا کیا ہے واجب مضبوط کے متعلق آپ نے پتا ہے کہ قدر آخرہ میں اگر امام سے پیشتر پیشتریات پڑ چکا اب کلمہ شہادت کی تکرار کرے گا کلمہ شہادت کی تکرار کرنا واجب ہے اس کے لیے نہیں واجب نہیں ہے بہتر ہے اور سکوت کرے گا پھر سکوت کرے تو بھی صحیح ہے کلمہ شادت کی تکرار کرنا یہ واجب نہیں ہے واجب... واجبات میں اس کو مطلب واجبات کو بیان کرنے کے بعد بیان کیا ہے. واجبات بیان ہوگا پھر یہ ضمنی مسائل ہے سلو الحبیب میٹھے میٹھے اسلائی بھائی ہمارا مدنی مقصد کیا ہے اور ساری لوگوں کی کوشش کرو ان شاء اللہ عزبت.